اللہ ارباحم الرحیم مجلس سلندرانے اقبال میں آج 23 نومبر انیس کی شام جاوید نالے میں ہم مستفا ایک سو چوراسی سے پڑھا کریں گے اور دس میں زندہ روپ پہنچ گیا ہے اب وہاں زیارت امیر کبیر حضر سید علی حمدانی وب اللہ طاہر غنی کشمیر سید علی ہمدانی یہ پلکستان کے رہنے والے تھے حمدان ہمدانی کو خود بتا رہا ہے کہ یہ ہمدان کے رہنے والے تھے یہ آٹھویں صدی ہندی کی ہے سات سو چودہ میں ان کی پیدائش تھی سال کی عمر کی قریباً سات سو چوہتر میں یہ کشمیر آئے تھے شہابین فوری کا زمانہ تھا کشمیر اس زمانے میں ہندوستان ہی کا ایک حصہ ہوتا تھا مملکوں سے ہندوستان کا حصہ ہوتا تھا تو اس نے بڑی حقیقت سے ان کا استقبال کیا یہاں سے یہ رہے دس سالب کے لیے واپس گئے ہیں سات سو چوراسی میں یہ ترکستان واپس گئے تو وہاں جاتے ہوئے وہاں اطلان کے مقام پہ ان کا ہو گیا آ, تو ان کا بیٹا کی رہا اس بیٹے نے بھی جو ان کا کام تھا تقدیف کا اور یہ چیزوں کا وہ جاری رکھا تھا ایٹ زیرو ایٹ ڈبل حمدانی میں یہ فضوس کی خانکا اپنے کام کی تھی خانکا تو ایڈمی رہا وہاں شری نگر میں چاہے امدان کی وہ دریاگے کنارے جو پل ہے کون سا قدم کہنا جاتا ہے جیسا وہ سا امدانی جی ان میں میں سمجھتا ہوں ایران سے بہت سے کنار کاریگر نادرا کار یہ ادیب علماء یہ لوگ بلائے تھے کشمیر میں یہ بڑا کام کر دیا کشمیریوں کے یہاں جس کے اندر یہ اس وقت دادرہ داری اور سنائی یہ ساری ہے وہ سارے کشمیر ایران کے ٹائپ کی اور یہ ساری سجیدگی ہمدانی نے وہاں سے یہ سارے لوگ امپورٹ کیے تھے اور انہیں بتایا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ, وہ،, وہ ان کی تبدیل سے کہیں زیادہ جو باعث شان مندی ہے کشمیریوں کی تو وہ یہ لوگ وہاں سے یہ لے کے آئے تھے انہوں نے آن کے یہاں پھر آب ہوا یہاں کی بڑی عمدہ تھی وہ یہاں آ کے بیٹھ گئے تو پھر وہ چیزیں بھی تھیں اس میں سے پھر ندرت اور نزاکت بڑھتی چلی گئی زندگی محمدانی نے یہ چیز کہی تھی اور طاہر غنی کشمیری جو ہے یہ تو شاہ جہان کے زمانے کا شاعر ہے یہ میرا خیال ہے سولہ سو ساٹھ یا اکسٹھ میں اس کی وبا ہوئی ہے شاہ جہان کے زمانے کام یہ ہم سب سے اس کے اچھا کچھ کل جس کا بڑا ہی مومنانا ہے اس کی کلام میں یہ چیز نظر آتی ہے اس لیے اقبال کو یہ پسند ہے اور پھر وہ کشمیری تو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا نا اس ڈیٹ سے بھی کہ اس خطے سے اس کی اس کی مٹی وہاں سے اٹھی تھی اقبال کو خاص طور پہ تعلق تھا کشمیر سے اور ان دن جب یہ کتاب لکھ رہے تھے تو پھر تو کشمیر سے بڑے مظالم تھے وہ جو نئی آزادی کی موومنٹ ہے انہیں دن وہاں سے لکھنی تھی کشمیر پہ بیٹھی گئی یہ خوب قدر تھے یہاں اس کا بھی بڑا اثر تھا ان کی طبیعت پہ اور پھر جو مظالم دوگڑا سلطنت میں ان کے حکومت نے ان کشمیریوں پہ توڑے ہیں مسلمانوں پہ اس کی وجہ سے یہ بڑے متأثر تھے ان کا قدم درد مند تو اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں نا کشمیر کے مطابق انہوں نے بہت زیادہ لکھا ہے ڈاکٹر صاحب نے بہت مقامات میں لکھا تو یہ یہاں بھی اسی لیے وہاں ملے ہیں یہ دلی سے بھی اور کارغنی سے بھی آخری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ خالصہ شمشیروں کو آ رہا ببرگ اندراں کشور مسلمانی ب تو کہتا ہے کہ ہر فرمی در دلند سوز فنگند آہ پنجاب آ زمینیں ارج مند بات چیت میں یہ چلی آئی تھی نا کہ پنجاب کے ساتھ ہوا جو کچھ ہوا از کتوں یاراں کبھی نندر ورشت تو بہشت میں بھی یہ جو میرے دوست تھے پنجاب والے اہل پنجاب ان کے رم سے بہشت کے اندر بھی میرا سینہ سو ہو رہا تھا غم گم ہارا خریدم در بہشت کا درا گلش سدائے در مند اینارے شروع تو یہ کس کی آواز تھی یہ غنی کشمیری کی آواز تھی یہ شیف غنی کا کشیر ہے بڑے خوش اکثر کہتا تھا یہ شہر دیکھیے کہتا ہوں بکیر ہے جمع کردم مشت خواہ شاکے کے سو دم بھیشرا دل بنا بارد کے بندم آشیاں درد میں ادھر سے خطوں خاصاک جمع کر رہا تھا کہ اس کو بناؤں اور اس کے اندر اپنے آپ کو بیٹھ کے اس کو جلاؤں اور پھر جل جاؤں اس کے اندر اور پھول یہ سمجھ رہا ہے کہ میں آسیا کی ساخت کے لیے یہ آشیانہ اپنا بنا رہا ہوں شاہ کے گل میں بٹھانے کے لیے اتنی غلط فہمی ہوتی ہے ایک ہی کام ایک شخص کرتا ہے ایک ہی نگاہ سے وہ کچھ اور ہوتی ہے دوسرا اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ کچھ اور دیکھتا ہے اسے غنی کا عام مشہور جو شیر ہے بہت زیادہ جسے رپورٹ کیا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں شیر بھی ہے غنی روزے سیاہ پیرے را تماشا کنڈ غنی روزے سیاہ پیرے کنہارا حضر تجاپ رات تماشا کن کہ نورے دینا ش روشن کند چشمے دلی विदाश دیداش روشن کند چشمے دلی ہارا روبے سیاہ پیرے کنارا تماشا کو نورے دیداش روشن کند چشمے دلی خارا منی کا یہ شیپ سنا گی می آئے آچے می آئد نگر دل مد با مد آچ ایفیسر وہ کہا کہ یہ ماضی کے قصے جو تنا رہا تھا رو رہا تھا پنجاب کے ساتھ یہ ہوا کسوں نے یہ کیا کہا کہ اس کو چھوڑ دے آچے می آئے جو کچھ اب آنے والا ہے اس پہ نگاہ رہا دیکھ سامنے کیا ہے شاعر رنگی نواب طاہر غنی فکڑے داطن غنی ظاہر غنی نغم می خاند آؤ مست مدآ در والا مقام سید علی کے سامنے اس, اس کے حضور میں تاہر غنی اپنے شیخ نارا کہا یہ سنو سید والا مقام سید استاداد سالار اجم دست میوار تقبیر امم تا غزالی در سے اللہ ہو غریب یہ کہتے ہیں کہ غزالی نے یہ سید الحمدانی کے بزرگوں میں سے کسی سے یہ پڑھا تھا مطلب وہ سیکھا تھا تو یہی ہے اسی کی طرف کمی ہے تاغالی در سے اللہ ہو غریب ذکر و فکر ازدود مانے ہو غریب اس کے بزرگوں میں سے کسی سے اس اتنا یقین تھی کیونکہ مرشد آم کشور مینو نویر میرو درویش ہو سلا مشیر یہ ٹھیک ہے سدرف میں بھی یہ شخص تھا تو میں یہ سور وردی طریقے کا کاربن کے پابند تھے یہ سید علی ہمدانی اس لیے بڑا زیادہ طریقہ وہاں کشمیر کے اندر سور ورزی کر چکا تھا یہ اور بادشاہ تک بھی اس کی بڑی عزت کرتا تھا اس لیے واقعی میں واقع مشروع بھی دیتا تھا جیتا. اچھے پائے تک یہ شخص گزرا ہے ستارہ اور شاہ دریا آستی مینو نذیر بہشت نظیر مینو بہشتوں کی مینو سواد مینو نذیر یہ ترکیبیں پارسی والوں نے سے دے دیجیے ستارہ اور شاہ دریا آستی بعد علموں صنعتوں تہذیب و, و دیری وہی جو میں نے کہا تھا یہ چیزیں وہاں سے اس نے انفورٹ کی تھیں ایران سے اس لیے بات علم صنعت تغیب اور دین تو دیا ہی آپریل آ مرد ایران صغیر با ہنر ہائے غریب و دل ایران کو اس نے کشمیر کو اس نے ایران صغیر بنا دیا تھا یقنی گاہ شاید سب گرہ خیز و تیر شرا بدل راہ بدل چلو اٹھ اور جاؤ اس کی نگاہ کا تیر اپنے دل کی اوپر لے در حضور اشارے ہم زندہ رو سوال پوچھتا ہے ان سے سوال بہت بہت بڑا پوچھتا ہے جباب اس کو اس کے پائے کا نہیں لے ہم جو ہوتا ہے از کو خواہ ہم سرر یزداں رہو کلی سرر کے لیے کلیب مانگتا ہے اور وہ صرف یہ ہے کہ تاٹ آزما جسٹ شیتان آخری ہم سے عطایت مانگی اور اسے شیطان کے ساتھ پیدا کر دی جاخشرا چنا آراس تن در عمل ازمان نگوئی خاص تن اس طرح سے ایک اور گلی کی دونوں چیزوں کی تردید کی اور پھر ہم سے یہ کہا کہ ہم اس نے عمل کریں الفی پسوں سازی با پمارے بدنشین بازی کیچے اس قسم کا تمخائے بد نشین اس قسم کا گٹی قسم کا جواریا کھیل کھیلنا کوئی گل سائز نہیں تو سمجھ نہیں آ رہی کی ہوئے ہے گے مشت خاک ستہرے گرد گرد خود بگو نیلے بدشت کارے کے کرد یہ ہمارے بدنشی اور یہ سارا چلا جا رہا ہاں ہوں پتہ لگا ہوا نا اتنے گیا جتیاں پہنیا ہوے اکے کرد آ جی گاڑ ٹوٹ جی رہے گا لمبی لیب کو پتا ہے کارے ماں اکارے ماں ادارے ماں ان حالات میں ہم جو کچھ بھی کریں جو کچھ بھی سوچیں ساری مصیبتیں ہمارے لیے دست با دندا گزی دن کارے اس کے بعد ای کیا جاتا ہے یوں بیٹھے رہو کہتے بہ دندا با دن کارے مار یہ ہے جو شاہ حمدان کا جواب ہے گنگا قد خیشت دارد خبر آفرین منفعت راہ درد یہ دیکھا یہ وہی ہے جو نیٹسے نے کہا تھا شوقن ہاتھ سے وہ پیام مشرق کی وہ جو نظر میں نے بنائی تھی اس نے شوقن ہاتھ سے یہی کچھ کہا تھا کہ چاہیے یہ کہ ٹھیک ہے اس دنیا میں نام سعادت حالات کی بھی ہوتی ہے لیکن انسان وہ ہے کہ نامساد حالات سے بھی اچھائی ہے اور منفت پیدا کرے یہ وہی جواب ہے جو اس لیے ہے رزم با دیوست وسط آدم را وبا یہ چیز وہ کہتا ہے کہ شیطان کے ساتھ اگر انجمن سازی کرے اس کے ساتھ اس کو پرین بنا لے دوست بنا لے تو پھر یہ تو عذاب ہے رزم با دیوست وسط آدم را جمال اس کے ساتھ جنگ اگر کرے تو یہ ہے جمال کی بات شڑا بر احمد بر اہرمن بائے ودن ٹو ہما تیل آما سنگے پسن چاہیے یہ کہ اس کے اوپر اپنے آپ کو مارتا چلا جا یہ ٹکراؤ جو ہے آپس میں ایسا ہی ہے جیسا کہ شمشیر اور فسان کا ہوتا ہے جس پہ چاقو لگاتے ہیں خان پجاب کہنے وہ فساں ہے اصل میں اور کے قلم سانے سانایا ہے چاندی وہ کہتا ہے کہ یہ تکراؤ جو ہے اس تکراؤ سے یہ دھار جو ہے اس شمشیر تھی یہ تیز ہوتی ہے اس لیے اس کا ہونا راستے میں تکراؤ کا ضروری تھا تیز تر شو تا فتن درد سخت ورنباشی در دھی تھی تیڑا اس کے ساتھ ٹکراؤ ہو اور سختی سے ٹکراؤ ہو تو پھر تو تمہاری جو زرد ہوگی بڑی سختی سے اٹھے گی ورنہ بس کس میں کہہ جائے گا تو دنیا میں زیر دردوں آدم را راہرد ملتے بر ملتے دیگر چرد جہاں زیال خطہ سوزد کیوں چبند آ گیا کشمیر کی طرف خیزل از دل نالا ہائے درد مند زیر کو در کو خوش دل ملتے مل بہت زیادہ درد عقل مانتے ہیں زیر فلیور کو کہتے ہیں در بہت زیادہ انٹلیکچولی جو اوپر ہیں ان کو کہتے ہیں ستن یہ, یہ،, یہ،, یہ دانہ ہوتا ہے نا جو آگ میں ڈالتے ہیں گھٹ سے وہ, وہ ہے دھار مل دھار مل وہتا ہےیروں کو دراہ کو خوش گل مل رہے در جہاں تر دستیے خوب آئے تھے اس کی چاق دستی جو ہے نادرا کاری جو ہے اس کی وہ تو دنیا کے اندر ایک اس کا سمبل بن گئی ہوئی ہے ساگرش غلطندہ اندر سونے ہو در نئے من نالا از من ہوں ہوں خدی تا بے نصیب کے کتابیں قومہ دے دیجئے گا کبھی تابے اس کو عام طور پر نمبر خدی تا بے نصیب افتاداس در دیار خود غریب افتاداس اپنے ملک کے اندر ہی وہ بے چارہ پیسٹرینجر اینڈ فارینر دے دیا ہے اس لیے کہ خود سے بے نصیب ہو چکا ہے کشمیری دست مزد بدستے دیگر دست مزد سے مرے ہاتھ کی کاریگری یہ ہاں <سؤال> ہاتھ کی کاریگری اس کا محاصر دوسروں کے ہاتھ میں ہے یعنی وہ ہوتی دوسروں کے ہاتھ میں وہ دیکھنا رہا یہ کتنے کتنے ناگر تھا وہاں اس کو سادے بیٹھے ہوئے اس کو دینے والے اور وہ جو وہاں کا کام بنا ہوا باہر آتا تھا تو بہار آپ کے سامنے وہ جاتا تھا یعنی اس کا کچھ نہیں سوائے اس کے اتنے وہ شال لے کے کچھ آگے دے کے دے دیے یعنی کچھ سرمایہ بھی کو اتنا زیادہ نہیں وہاں ہوتا جو لگایا ہوا ہے لیکن ان کی غریبی میں جو ان کو غریب رکھا جاتا ہے بس اس سے یہ چیز ہے اس زمانے میں جب ہم گئے ہیں تو پتہ دیا تو وہ چاول جو وہاں چاول اس کو بس کہا جا سکتا ہے جو کچھ موتی تو اور یہ جو موٹے موٹے رہے کراوڑ گرے رہے تھے چالیس تو وہ, وہ پانچ آنے میں سیل ملتا تھا آمد. اس زمانے دیا اس زمانے بستے دیگر ماہیے روزش بشست دیگر یعنی یہ مثال ہی نہیں یا یہ استعارہ ہی نہیں ہے ویسے استارے بھی یہی ہے کہ اس کے روڈ کی مچھلی جو ہے تمہیں دوسرے لوگ ہیں نا واقعی یہ ٹراؤٹ کے لیے ساری دنیا کے وہاں گئے ہوئے ہیں یہ بڑے بڑے ٹورسٹ جو ہے بیٹھے ہوئے سر ٹراؤٹ کے شکار کے لیے ہیں یعنی سویڈن نارو سے چلے ہوئے ہیں کائے کے لیے کہ یہاں سر وہ ٹراؤٹ ایک مچھلی اتنی سی جو ہوتی ہے اس کے شکار کے لیے ہزار ہزار روپیہ انہوں نے سرف کیا راستے میں لیکن یہ جو وہاں والے ہیں ان کے نصیب میں ان کے بھی جو اتنے اتنے ٹکڑے چھوڑے ہوئے جوڑے ہوئے تھے ان کے نصیب میں وہ کچھ ہوتے تھے شست یہ کنڈی شست ہے جی شست کے مانے تو دھونا ہوتا ہے شست کار وا سوئے مند کار وار وا سوئے کار وا ہاں سوئے مہاں کار وا منزل گام دام کار او نافوب بے اندام و خام اور کافر انسانیت کے اپنی منزل کی طرف کرے جا رہے ہیں قدم قدم اس کی کیفیت یہ ہے ناپوب بے اندام خام الامی جذبہ ہے گمرد آتش اندر لگے تاکش سورد کانا بن کے بوٹس کی چنی یہ نہ سمجھنا کہ یہ شروع سے ہی ایسے ہوا کرتے تھے جبھارا ہموارہ سوتس کی چنی اسی طرح سے اپنی اپنی پیشانیاں یہ دوسروں کی آستینوں کے اوپر رکھا کرتے تھے یہ بات نہیں تھی شروع میں یہ ایسے کیوں ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے در زمانے شکن ہم بوڈا اص چیرا ہو چا باز پور دم بوڈا اص بارہ یہ کہہ رہا ہے تو ماننا ہی پڑتا ہے ذرا اور چیزیں تو کہہ رہا ہاتھوں کے لیے یہ کہنا سب شکم بندی نہیں آگے ہاں ہاں سخن کسی کی طرف ہو دروس کیا ہاں جناب میم میںخت زیرو کے یہ عجیب تو گزرے ہیں شاعر گزرے ہیں عجیب اس کے اندر یہ گزرے ہیں اور یہ باقی جو ہے نا فن کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے نادر اخکار یہ جو کیر تھی نا اس کے آنکھ کی وہ تردستی تردستی والی بات تو ٹھیک ہے اس کے اندر لیکن ویسے کیلان بڑا ہوتا ہے اور تالاب تو ہر محتاط و غریب ہو جاتا ہے اتنے حصے کا صرف تلاب کہ فروزگاری سے کس طرح سے جی چاہتا ہے اس کو کہ پیسے کی چیز جو ہے سو روپئے دیکھ جائے اسی طرح سے ہم نے یہ چیز دیکھی لیکن یہ تو اس کا اثر ہوتا ہے نام او ہارے خینگ سارے ار نگر آتشین دستے چنارے ار نگر کھینگ تار برف سے لگے گی در بہارا لال می ریز سنگ خاکش بز خاکے رنگ اس میں کوئی شبہ نہیں سپریم کے بہت لگتا رہا ہے ابر در کو دمن پمبا پر اب کمانے ایسے ٹکڑے بادل کے بادل کے ٹکڑے ادھر ادھر تیرتے سے تھے جیسے یہ دنیا دھمکنے والا روئی دھنکتا ہے جو اس میں سے گالے اڑتے ہیں اوپر کی طرف یوں نظر آتا تھا کو ہو دریاؤ گروبرے آفتاؤ من خداڑا دیدما آ جاؤ بے جاؤ با نسیم آوارہ گودم در نشاؤ بشنوز میں وہ پیام مشرق میں بھی جو نظم ہے ان کی کشمیریوں کی نکل رہی وہ نشاط میں لکھی تھی اس پہ لکھا ہوا کہ نشاط میں لکھی تھی مرغ کے می گفت اندر شاہ سار یہ غنی کشمیری کی روح کی طرف اشارہ ہے اس کا کہ وہاں میں یہ اتنی بڑی تعریف کر رہا تھا تو ایک چھوٹا سا پرندہ وہ شاخسار میں کہہ رہا تھا با پشیر مین نظر زدی بہار یہ جو بہار تم دیکھ رہے ہیں اور اس کی تعریف کر رہے اس کے لیے تو ایک کڑی کی قیمت بھی نہیں ہے لانا یعنی اب وہ ماضی کا کشمیر جو ہے اس کو وہ بتا رہا ہے کہ لانا رس کو نرک سے شہلا دمید نوروزی گرے بانش درید عمر ہا بالی کو کمر نس ترس دور قمر, قمر پاتیزا تر ہومر ہاتھ گل رخ بر دستوں کشاب خاک نو دیگر شہاب الدین نزار تینوں شعر کتاب میں اصل میں کہ یہ وہ زمانہ تھا اس کا کہ جس میں اس میں کس قسم کے خوبصورت لالا اور نرگ سے شاہدا ہوتے تھے اور بعد نو روز ہی نو بہار کی ہوا اس کی گرباؤں کو پالٹی تھی اس کوہ کمر سے ایک مدت تک زمانے تک نسر اس قسم کی استھی تھی کہ مورے کمر بھی اس کے سامنے کھینچ تھا یہ جی, نسری چمبیلی ایک امر تک ایک زمانے تک اس کی وادیوں کے اندر اس کے پہاڑوں کے اندر بستوں کو شادہ کمر جو اوپر کہا ہے نیچے بستوں کو شاد کہا ہے خاصے گا دیگر شہاب الدین اظہر یہ شہاب الدین کے زمانے میں واقع تاریخ میں ہے کہ یہ بڑے ہی عروج پر تھا سب ناموں کے زمانے میں عروج پہ ہونا ہی چاہیے تھا شہاب الدین اور تو اس کے تواب الدین اور یہ یہ چودہ صدی کا تیرہ سو چو یہ تختے بیٹھا تھا التمش کا توتا تھا نا یہ تو یہ بہت یہ شادت والا شہنشاہ گزرا ہے ہندوستان میں تو یہ وہاں کندھار تھا کابل کندھار کشمیر ترکستان جو سارے اس کی سلطنت کا ٹکڑا تھے اور کشمیر خاص طور پہ اس کو بہت پسند تھا جاتا بھی تھا یہ وہاں تو کشمیر کو اس نے خاص طور پہ بڑی ترقی دی تھی اس باغ کے اندر لیکن یہ حیرت ہے یہ وہاں کشمیر میں سری نگر میں وہاں دیکھا تو ایک محل تھا لکشمی تو وہ معلوم ہوا کہ شہاد الدین کی ایک ملکہ تھی لکشمی بائی یعنی ہم سمجھتے تھے کہ اکبر نے آ کے یہ چیز پیدا کی ہے لیکن حیرت ہوئی کہ وہاں کشمیر میں کوئی پنڈتانی تھی پنڈتوں کی لڑکی تھی یہ تھی اس کی وہاں ملکہ رانی اس کے نام پہ اس نے وہاں محل بھی بنایا تھا ویسے اس کا وزیر بھی اونچاری اس کا وزیر تھا یہ چیز شروع سے چلی آ رہی ہے یہ ہندو جو ہے اس کی سیاست بڑی گہری ہوتی ہے حالانکہ یہ پٹھانوں کا زمانہ ہے مغلوں میں آ کے تو کوئی تنزل آ گیا تھا اور وہ مغل تو ویسے بھی تھرڈ ایٹ مسلمان تھا پٹھانوں کے مقابلے میں لیکن نظر آتا ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ اچھا خاصا اندر گھسایا ہوا تھا ہندو کی طرف بہرال شاہدین اوری کے زمانے میں بہت زیادہ ترقی پر تھا نالا پر سوزے آرگے سہر یعنی یہ اس نے غنی کشمیری کے زبان میں یہ چیزیں کہی ہیں نا اس لیے نالا پر سوزے آ مرغے سہر داد جانم را تب تابے دیگر تاہ دیوانہ دیدم برخروش آرد ازمن متا تبر و ہوش وہاں ایک پاگل دیکھا یہ شیر پڑ رہا تھا یہ خود ہی ہے وہ پاگل یہ اپنے شیر ہے اس کے اقبال کے یہ اچھے نہیں ہے بےگزر ز ناؤ نالا مستانہ مجور بےگزر شاخ گل کے تبس میں رنگ و بو یہ فرے رنگ و بو ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے گپتی کے شب نماز نالمی چکد رافیل دل ای گریب کنارے دور یہ شبنم کا قطرہ نہیں ہے کوئی دل ہے جو رو رہا ہے کنارے دور ای مشتقر کو تین کنی کو ہے گنیش ماتمیے مرگے آر روے سدا اگر ب جنیوا گزر سنی قصبے ہیں دوشے جن کے لیے یہ غزل کہی گئی ہے باد سبا اگر ب جنیوا گزر سنی اس میں وہ جو تھی دیگر نیشنز اس کا اب قاطر جنیوا تھا نا تو اس میں اس زمانے میں ایک نے یہ اس زمانے میں کہی تھی حرف زبا و ب مجرس افغان بازو دہانوں کشتوں ج کامتم دو چھ ارزا فروخت کہ یہ شیر کو زمانے میں کمیجہ نکال کے لے جاتا تھا کام فروخت ہو چھ ارزاؤں میں کہارا پچاس لاکھ روپے کے اندر اور پھر اس میں یہ جو چیز اس کے اندر ہے زمین نہیں بیچی آدمی بیچی اس کے ساتھ اور یہ سوٹا جو ہے دنیا میں پہلی دفعہ کبھی ہوا ہوگا جائیدادوں تو دکھتی تھی زمینیں دکھتی تھی اس کے ساتھ اس کی انسان بھی دکھے ساتھ چارے کے ساتھ, ساتھ. یہ لیے ہے نا دہتانوں کشتوں جڑوں کے آبا فروخت قہوے فروخت دو افزا فروختن چاہے ہم چاہے ہمنا پھر اسی پرانی بات میں چلا گیا بہرحال اس نے بتایا ہے کہ یہ کیوں بات ہوئی بتایا ہے ذرا سلسلے میں جا کے یا جیسے بھی سوفی بتایا کرتے ہیں ڈائریکٹلی بات نہیں کرتے باتوں کو رمز بار ہی کاپی سر تن ہما خاک تو جان والا گوہر کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ جب انہوں نے کشمیریوں نے اپنی خدی کو کھو دیا تو اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں اس میں پیدا है। یہ ہے ہمدان جو کہتا ہے جسم را از بہر جان باعد گداخت پاک را از خاک می باعد شناخت زندگی اگر اسی جسم کا ہی نام رکھ لیا جائے تو پھر اس کے بعد کچھ نہیں بنتا یہ تو ایک ذریعہ ہے اس کے اندر ایک جان ہے انسان کی اس کو گداخت کے لیے گرو گر پارائیں تن را ذن رفت از دست تو آ لخت مدن یہ کتاب عمر ہے کہتے ہیں حقیقت اصل شاید جان ہے جسم کی تو کیفیت یہ ہے کہ اگر جسم کا ایک از کاٹ کے پھینک دیا جائے الگ کر دیا جائے اس سے تو وہ مردہ ہوتا ہے اس میں جان نہیں ہوتی زندگی نہیں ہوتی لیکن ہاں جانے کے گرد جلوا مست گرد دس دست ہو رہا دہی آئے گا سک رہتا لیکن جان کی احیعت یہ ہے پھر اس کو اگر کوئی دے دیتا ہے تو ہو سمجھیا تمہارے ہاتھ میں آ جاتی ہے بلا تو کو میں یوک وقت بھی لائے ہم بات مناحم یہ جو جسم کا کوئی حصہ جو دے دیا جاتا ہے وہ مر جاتا ہے جان اگر دے دی جاتی ہے تو وہ ہاتھ میں آ جاتی ہے ایسا تھا اس کا جوہرش با ہان دس ہست اندر بندو اندر بند میز ٹھیک ہے گر نگہ داری بنی در بدن اگر وقت تو اس کو سنبھال سنبھال کے تو رکھتا دھوے تو تھو تو در بدن کے اندر مر جاتی ہے ور بغفشاری اور اگر تو اس کو کھول کے وہ پھینک دے پھیلا دے اس کو پروگرے انجمن وہ وجہ ہے پروگرے انجمن ہو جاتی ہے یہ ٹھیک ہے کامیں وہی زندہ رہتی ہیں جو ویلیوز کی خاطر اخبار کی خاطر